کل کے سبق میں ہم نے پڑھا اور اللہ حالتیں اور بہنوں کی حالتیں بہن کی کتنی عالتیں پانچ اکیلی ہو تو نصف دو یا دو سے زائد ہو تو سلو ایک بنت سلبی کی موجودگی میں اپنا بنات کی موجودگی میں یہ عصبہ بنے با گی بنات کی موجودگی میں عصبہ والا ان الباقی اینی بھائی کی موجودگی میں بھی عصبہ بنے با گی ابن ابن الابن اور ابجد کی موجودگی میں محروم ہو جائے گی اور اللہ بہنیں یہ کی کتنی عادتیں سات اللہ بہنوں کی سات <تصار> عادتیں <تصار> <تصار> <تصار> <تصار> <تصار> <تصار> <تصار> اکیلی ہو تو دو یا دو سے زائد ہو تو سلوسان اللہ بھائی کی موجودگی میں آتابہ ایک عینی بہن کی موجودگی میں سدوستک ملا تن لسلوسین دو اللہ عینی بہنوں کی موجودگی میں محروم دو اینی بہنوں کی موجودگی میں لیکن اگر بھائی آئے گا تو پھر یہ اصبا بن جائے گا بناس کی موجودگی میں بنات کی موجودگی میں آساب ابن ابن البن آپ جاد اینی بھائی یا اینی بہن جب عصبہ بن رہی ہو تو یہ محروم پھر دیکھیں اکیلی ہوگی تو نصف دو یا دو سے زائد ہوں تو سلوسان ایک اینی بہن کی موجودگی میں سدس ایک اینی بہن کی موجودگی میں سدس تک ملا میرا سلیسلسین دو اینی بہنوں کی موجودگی میں محروم لیکن اگر ان کے ساتھ بھائی ہوگا تو پھر آسا بھائی موجود ہوگا تو پھر آساب بن جائے گی سمجھ آ رہی ہے اکیلی ہو تو دو یا دو سے زائد ہو تو سلوسان ایک ای بہن کی موجودگی میں سدس دو اینی بہنوں کی موجودگی میں محروم ان کے ساتھ اگر بھائی آ جائے اللہ تی بھائی تو پھر آسابا بنات کی موجودگی میں بھی آسابا ابن ابن البن آب جاد آخ اب یعنی اینی بھائی اور اینی بہن جب آسبا بن رہی ہوگی تو پھر یہ محروم ہو جائیں گی یہ تھا ہمارا کل کا سفر اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ زوجہ کی دو عادتیں ہیں میت کی اولاد ہوگی تو سمن نہیں ہوگی تو ربو ملے گا میت کی اولاد ہوگی تو زوجہ کو سمن اور اگر میت کی اولاد نہیں ہوگی تو زوجہ کو ربو ملے گا اور بنت اگر اکیلی ہوگی تو نصف دو یا دو سے زائد ہوں تو سلو سان اور ابن کی موجودگی میں آسابا بناطے ابن اکیلی ہوگی تو نصف دو تو یا دو سے زائد ہوں تو سلو سان دو یا دو سے زائد ہوں تو ایک بنت کی موجودگی میں سد تک ملا دو بنات کی موجودگی میں محروم دو بناز کی موجودگی میں محروم لیکن اگر ان کے ساتھ ایون آ جائے ان کے ساتھ اگر ایون آ جائے تو پھر یہ اپنے ساتھ والیوں اور اوپر والیوں کو آسوا بنا دے گی جو فردی حصہ نہ لیتی ہوں جو فردی حصہ نہ لیتی ہوں اور نیچے والیاں محروم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا مرد حصے دار چار زوج میت کی اولاد ہوگی تو روبو میت کی اولاد نہیں ہوگی تو زوج کو نصف ملے گا آخ لی ام آخ لیم اور لی رختلی ام کی عادتیں برابر ہیں اکیلا ہو تو س اکیلے ہوں تو سدس دو یا دو سے زائد ہوں تو زلوس اب جاد ابن ابن البن کی موجودگی میں محروم اب کی تین عادتیں اب کی تین عادتیں ہیں میت کی اولاد یا میت کے بیٹوں کی اولاد ہو اولاد یا اولاد الابن کی موجودگی میں سدس فرضی حصہ صرف اور اگر اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں میت کی بنات یا بناتے ایون ہوں تو الفرد و تحصیب محن سدس پلے گا اور عصبہ بھی بنے گا سدس پلے گا اور عصبہ بھی بنے گا اور اگر میت کی اولاد نہ ہو میت کے بیٹے یا میت کے بیٹوں کی اولاد نہ ہو میت کے بیٹے بیٹیاں نہ ہوں اولاد نہ ہو یا میت کے بیٹوں کی آگے اولاد نہ ہو تو پھر یہ کیا بنے گا آسبا محل آساب محل صرف آساب بنے گا ٹھیک ہے یہ اب کی طرح ہے اللہ فیبا ارباہ مواز پورہ مواز میں پڑے گی باقی اب جد کی طرح ہے اور جد اب کی طرح ہے اور اب کی موجودگی میں جد محروم ہو جائے گا اب کی موجودگی میں جد محروم ہو جائے گا اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا موانے میں عرص چار قتل جس سے کفارہ یا پاس واجب آتا ہو غلامی وافرن انکانہ او نا تھوڑی ہو یا زیادہ اختلاف دین اور اختلاف, دین اور اختلاف حکمن ہو یا حقیقت اور ذمی اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا ترتیب تقسیم تاریکہ تاریکے کے تقسیم کرنے کی ترتیب سب سے پہلے حصہ کس کو دیا جائے گا صابل فروز کو اللہ دین صحاب المقدار فی کتاب اللہ تعالی اس کے بعد آسبا منجیاتی نصب آسبہ منجیاہ نصب اصبات نزوی کل میں ابکت ہوا ساب الفرا درنگلی سرادی جمی امال ٹھیک اس کے بعد من منجیہ سبب خلا کا معتق آزاد کرنے والا پھر آساب سببی کے آساباد آصاب سببی کے اصاباد نصبیتی حقوق رد ہوگا فروض پر ان کے حصوں کے مطابق اس کے بعد زبید الحام پھر مولت موالاد لہو بن نصبی لم یت نصب زمیناری نکل گئی اس کے بعد منہ لہو مال اور اس کے بعد بیت المال اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ میت کے ترقے کے کل چار حق ہیں سب سے پہلے تجہیز و تقریب کا بندوبست کیا جائے گا اس کے جمی طریقہ سے اس کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی باقی ماندہ سارے مال سے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس میں سے ایک تہائی سے اس کی اور اس کے بعد اس کے مال کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اس کے واراسا میں تقسیم کیا جائے گا ان کے حصوں کے مطابق ابھی تک ہم نے اتنا پڑھا ہے آج ہم نے پڑھنا ہے ام اور جدہ صحیحہ ام اور جدہ صحیحہ یہاں پہ اختلی ام کی حالتیں ذکر نہیں کی کیوں اس لیے کہ وہ بھائیوں کے ساتھ ذکر ہو گئی اخلی ام اور اختلی ام کی حالتیں ایک جیسی ہی ہیں اولاد ام برابر ہیں احوال الام ام کی حالات ہم نے پڑھنے ہیں ام کے حالات ام کی تین حالتیں ہیں میت کی اولاد یا میت کے بیٹوں کی اولاد یا بہن بھائی دو یا دو سے زائد ہوں تو پھر ان کو ملے گا زدس چھٹائی تا اور جب یہ نہ ہوں یعنی اولاد میت کی میت کے بہن بھائی نہ ہوں تو پھر ملے گا سلوسل کل سلوسل کل اور زوجہ و آبادی اور دوج و آبادی کی صورت میں اس کو ملے گا سلوسل باقی سلوسل باقی اور جدہ کو ہر حال میں سدس ملے گا ام کی موجودگی میں جدات محروم ہو جائیں گی اب کی موجودگی میں اب یاد یعنی باپ کی طرف والی جدات محروم ہو جائیں گی قریب والی کی موجودگی میں دور والی جدا محروم ہو جائے گی احوال المی ام کی حالتیں وہ امالی ف احوال ام کی تین حالتیں ہیں الدی او دل ابنی و ان سفل چھٹا حصہ ملے گا اولاد یا بیٹے کی اولاد کی موجودگی میں وہ ان سفر نیچے تک او محل اقوتی اخواطی ففائے جہتن کا آنا یا میت کے دو یا دو سے زائد بہن بھائیوں کی موجودگی میں من جہتین کا آنا وہ جس جہت سے بھی ہوں یعنی میت کے عینی بہن بھائی ہوں علاتی ہوں اقیاتی ہوں بہن بھائی کسی بھی جہد سے ہوں تو میت کی ماں کو اگر میت کے بہن بھائی دو یا دو سے زائد ہو تو سدس ملے گا سدس کی سدس کی کیا حالت ہے کہ میت کے بیٹے کی اولاد ہو یا میت کے بہن بھائی دو یا دو سے زائد ہوں تو پھر اس کو کتنا ملے گا سدس وہ سولوسل کل لی ان دا اور سلوسل کل ملے گا اس کو یعنی میت کی ام کو ان دا ادمی ہا ان مذکورہ لوگوں کی غیر موجودگی میں یعنی میت کے بہن بھائی بھی نہ ہوں دو یا دو سے زائد اور اسی طرح میت کی اولاد یا میت کے بیٹوں کی اولاد بھی نہ ہو تو پھر اس کو سلوسل کل ملے گا وصولوسو ماں باقیہ بہدا فرد عہد وین اور زو جین میں سے اگر کوئی ایک موجود ہوگا تو زو جین کو فردی حصہ دینے کے بعد باقی ماندہ مال میں سے اس کو سلو ملے گا وسولس ماں باقیہ اور سلس جو باقی بچے بحدہ فرد عہد وین زوجین میں سے کسی ایک کو اس کا فرضی حصہ دینے کے بعد واد کافی غلطی نہیں یہ صورت دو مسلوں میں ہی بنتی ہے جب مگت کے وارث ہوا ابا بین و زوج ابا بھائی میت کے والد میت کی بیوی اور ماں باپ یا میت کی بیوی میت کا آمد اور اس کے ماں باپ و لوکان مکان العبی جد اگر اب کی جگہ پہ جد ہو فلمی سلوس جمی امال تو پھر ماں کو سلوس القول ملے گا اللہ ابی یوسف رحمہ اللہ مگر ابو یوسف کے نزدیک فن لَهَا س الْبَاقِي اس کو سلسل باقی ہی ملے گا کما مل اب احوال الجدہ جدہ کے حالات جدہ کے ولیل جدا جدہ کے لیے سدس ہے لِلْأُمِّ کانت اول ابن وہ جدہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے جدہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف یعنی نانی ہو چاہے دادی ملے گا سدوسی واحد کانت او اختارا ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو ملے گا سدوسی اذا کنہ ثابتات جب وہ ثابتات ہو یعنی صحیحات صحیحات صحیح صحیحہ جب ہوں متحریات ان کی دراجات درجے میں ساری برابر ہوں درجے میں برابر ہوں اور جدات صحیح ہاؤ ہوں تو ان سب کو سجس گڑے گا وہ یس پتنا کل ام کی موجودگی میں ہما قسم جدا ساکت ہو جائیں گی محروم ہو جائیں گی وب بھی یا تو اور اب یعنی باپ کی طرف سے جو جدات ہیں وہ باپ کی موجودگی میں ساکت ہو جائیں گی وہ کلار کا اسی طرح جد کی موجودگی میں بھی جداد ہوں گی اللہ ام الاب لیکن ام الاب ام الاب ساکت نہیں ہوگی یعنی کہ جد کی بیوی وہ ساکت نہیں ہوگی ام الاب باپ کی ماں فا تاریخی وہ جد کی موجودگی میں بھی وارث بنے گی اللہ علیہ ست منفی ہی کیونکہ وہ جد کی طرف سے نہیں ہے بلکہ میت کے ساتھ اس کا راستہ رشتہ ڈائریکٹ ہے بقربا مین عی جہت ان اور قریب والی جدہ جس جہت سے بھی ہو چاہے ماں کی جہت سے چاہے باپ کی جہت سے تہذیب الفردہ من عی جہت ان وہ دور والی کو محجوب کر دے گی من ایجت ان کانت چاہے وہ جس جہت سے بھی ہو وارسا تن کانت القربہ او محجوبہ جو قربہ ہے وہ وارث بنے یا محجوب ہو لیکن دور والی کا سر لے جائے گی خود وارث بنے نہ بنے لیکن جو اسے اس رتبے میں دور ہے اس کو محروم کر دے گی وہ ادا کا نتی جدو ذاتو جب جدہ ایک قرابت والی ہو کمو ام اب جس طرح کے باپ کے ماں کی ماں باپ کے ماں کی ماں کل اخرا دوسری جدہ ہو ذاتو پرابت ہی نہیں او اب دو یا دو سے زیادہ قرابتوں والی جیسے کام امل ام جس طرح کے ماں کی ماں کی ماں یعنی پڑانی پڑنانی ویزن اور پڑانی جو ہے وہ ام ابل اب بھی ہو باپ کے باپ کی ماں بھی لگتی ہو پردادی بھی ہو اور پڑانی پردادی پرنانی دو رشتے میت کے ساتھ اس کے بہادی صورتی طاق تو پھر یقسم سدوس نہ ہوا امدا اب یوسف انفاف اتبارل ابدان ابو یوسف کے نزدیک سدو سرمیان اد آدا آد نصف نصف تقسیم ہوگا وے اقتبار ابدان بدنوں کا اعتبار کرتے ہوئے ہیں تو دو ہی ناچہ کرابطے جتنی بھی ہیں آدھا اس کو مل جائے گا آدھا اس کو مل جائے گا وہ امدا محمد انلاسن اور امام محمد کے نزدیک اصلاثر تقسیم ہوگا وہ اعتبار جہاد جہاد کے اعتبار سے جس جدہ کے دو کرابطیں ہیں اس کو دو حصے جس کی ایک کرابت ہے اس کو ایک حصہ ملے گا